الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبئاء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرتين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله وعلى آلك صلاة و نبیش اللہ وعلا و نور ہمارا درس شبا شریف جاری ہے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم علی علی کے مختلف نوعیت کے معجزات قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ علیہ در علیہ فرما رہے ہیں قاضی ازمال کی رحمتہ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں کہ حبیب بن فدیک اور ایک روایت کے مطابق ان کا نام حبیب بن فوئک ہے یہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد یعنی فوئک یا فدیک ان کی صفید ہو گئی یا تو بینیاں بالکل جاتی رہی یا بالکل کم ہو گئی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کے آنکھوں میں ڈالا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اور ایسی روشن ہوئی کہ یہ ہی فرماتے ہیں کہ میرے والد اسی سال کی عمر کے اندر لا يبصر بهما شیئا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في ابھی ابل السمانین کلثوم بن الحسین ان کو وفد کے دن نیزہ لگا اور زخمی ہو گئے خاص ان کے جو حلق تھا اس طرف ان کو نیزہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور الساط اسلام نے مبارک لو دہن تھوک مبارک اس پہ ڈالا اللہ تبارک بدر کوئی بیماری نہیں ہوئی اسی طرح عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی کو بھی زخم لگا حضر السلاد اسلام نے مبارک لواب دہن اس میں ڈالا نتیجہ ہی نکلا کہ وہ زخم نہ اس میں پیپ پڑی نہ اس کے اندر درد ہوا ورکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيه فَبَرِيَا شَجَّدِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُنَيْسِنْ فَلَمْتُ <مِدَّا> اس طرح کے اور بہت سارے رحمۃ اللہ ہی طرح عنہ فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ کہ خیبر کے دن جب نبی کے کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کو جھنڈا دینے کا ارادہ فرمایا صبح طرف فرمایا تو پتہ چلا کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو حضور علیہ نے اپنا مبارک لو آب دہان ان کی آنکھوں میں ڈالا نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل صحت یاب ہو درد نہیں تھا آنکھوں میں یوں ہی حضرت سلمہ بن اقوام رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے دن ان کی پنڈلی کے اوپر چوٹ لگی حضور علی اسلام اسلام نے اس پر بھی لو آب دہان ڈالا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پنڈلی جو ٹوٹ چکی تھی وہ خد بخود چھٹ گئی اسی طرح حضرت زید بن معاذ یہ جب کاپل اشرف کو قتل کرنے کے لیے پہنچے تو ان کو بھی پاؤں کے اندر زخم لگا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لواب دہن ان کے پاؤں کے زخم پر لگایا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالی نے ان کو یوم خیبر فبریت و فی زجلی زید ابن معادن حین اصابہ الصیف فی الالکعبی حین قتل ابن الاشرف فبریت یوں ہی آگے مزید اور اس حوالے سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن حکم خندق کے دن ان کی پندلی پر چوٹ لگی ایڑی پر چوٹ لگی پنڈلی پر چوٹ لگی تو وہ ٹوٹ گئی حال یہ تھا کہ یہ اپنے گھوڑے سے اتر نہیں سکتے تھے ایسی چوٹ لگی تھی ٹوٹ چکی تھی پنڈلی اتر نہیں سکے تھے گھوڑے پر ہی بارگاہ سارے اپنے حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عرحی و نے مبارک بارہ کلو دہن اس پہ لگایا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پنڈلی جڑ گئی بالکل ٹھیک ہو گئی اسی طرح حضرت علی نبی اللہ تعالی علیہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی کی لیٹے تکلیف تھی بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو شفا دے ان کو عطا فرما پھر اپنی مبارک چاند مبارک اسلام نے پاؤں مبارک ان کو ہلکے سے لگایا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی اس مقام پہ درد نہیں ہوا بالکل ٹھیک ہو گیا اسی طرح بدر کے دن جو دو مدنی ملنے تھے معاذ اور معاوض جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا تو ان میں سے معاوض بن افراد جو تھے ان کا ہاتھ ابو جہل نے کاٹ دیا تھا یعنی یہ جب قتل کرنے کے لیے اس سے پہنچے تھے لڑنے کے لیے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا تھا یہ وہی ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر بارگاہ تصارت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لواب دان لگایا اور اس کو اس جگہ سے جوڑ دیا نتیجے نکلا کہ وہ ہاتھ بھی سی جڑ گئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابن اور واقعات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حبیب بن ان کو بھی بدر کے دن چوٹ لگی تھی ان کے کندھے کے اوپر تو بالکل جیسے فالغ زدہ جک جاتا ہے ویسا ہی ان کا ہاتھ اور ایک سینٹ پوری جک گئی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لو آب دہان اس پہ لگایا اور ان کو سیدھا کر دیا نتیجہ نکلا کہ بالکل سہی ہوگا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفا عطا فرمانے کا کہ قبیلہ حسن کی ایک عورت بارگاہ حسالت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جس کو بیماری لگی ہوئی تھی گفتگو نہیں کرتا تھا تو حضور علیہ اساد اسلام کی بارگاہ میں پانی لایا گیا آپ انستاد اسلام نے اس میں کلی کی اور اپنے ہاتھ دھوئے اور وہ پانی اس کو عطا کر دیا اور فرمایا کہ اس کو پیے اور اس کے جسم پر لگائے یعنی بچے کو پلا بھی دے اور بچے کے جسم پہ لگا بھی دے تو قاضی اعظم کے رسول اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں مصطفی نبی شیبہ کی جسے مبارک ہے کہ وہ بچہ اسی وقت شفایاب ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دہان دہند نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچہ جو بیمار تھا بول نہیں سکتا تھا لوگوں میں عقل من ترین شمار ہوئے وہ اتت امراۃ من خفع معها صديق به بلا یتکلم فاذی بماء فمضمض فاه وغسل يديه ایک اور اسی حوالے سے نکل کرتے ہیں ابر عباس علی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی جس کو جنون تھا تو آپ اسلام نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو نتیجہ ہی نکلا کہ اس بچے نے قے کی اور اس قے کے ساتھ اس کے منہ سے ایک کیڑا نکلا یا کوئی چھوٹا سا کتے کی میں جانور نکل کے بھاگا اور وہ بچہ شفا یاب ہو گیا آپ نے اسٹاط کے مبارک ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے جو اس کے اندر جنون یا کوئی اثرات وغیرہ تھے بلا تھی تو وہ تمام کی تمام نکل کر بھاگ گئی اپنی اور ایک اور بات یہ کرتے ہیں کہ محمد بن ہات محمد بن ہاتی چھوٹے تھے تو ان کی کلائی کے اوپر ہانڈی اُلٹ گئی تھی اب وہ گرم گرم ہانڈی ہیں تو ظہرِ نتیجہ نکلتے ہیں کہ ہاتھ جل جاتا ہے زخمیں ہو جاتا ہے بندہ تو حضور عیدی صلی اللہ علیہ نے اس پر ہاتھ پھیرا اس کے لئے دعا کی اور اس پر اپنا رعابِ دہان لگایا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفاعتہ فرماتا ہے اسی طرح حضرتِ شرحبیل الجعفی ان کو ہاتھ کے اوپر فالج یا اس طرح کا زخم تھا یا بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے یہ نہ تلوار پکڑ سکتے تھے نہ گھوڑے کی رکاب پکڑ سکتے تھے یہ ان کو تکلیف تھی تو بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ ان کی کلائی کے اوپر ان کے ہاتھ کے اوپر پھیرتے رہے تو وہ ہاتھ جو اٹھتا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک ہاتھ پھیرنے کی برکت سے وہ ہاتھ اٹھ بھی گیا اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی تکلیف باقی نہیں رہی فرماتے ہیں وان القدر على ذراع محمد بن على القب الفی و شکا نبی صلی الله عليه وسلم فما زالا یا کفی ہی حتہ رف عہاں ولم جب کا لہا اثروں ایک بات یہ مزید نکل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ سلاد اسلام کی یہ تو تھی ظاہری بیماریوں کو دور کرنا اور آپ علیہ السلاد اسلام کے مبارک جسم سے جو چیز مس ہو جائے تو وہ باطنی بیماریاں بھی دور کر دیتی آپ علیہ السلاط اسلام ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے ایک لڑکی وہاں پر آئی تو اس نے حضرت السلاد اسلام سے عرض کی کہ آپ مجھے کچھ دی دی کھانے میں دیجیے آپ علیہ السلاط اسلام نے کھانا سامنے رکھا ہوا تھا اس میں سے کچھ اس کو دیا تو قد کے رشد اللہ تلاڈ ہی فرماتے ہیں کہ یہ جو لڑکی تھی یہ حیات کی اس میں بہت کمی تھی جو وہاں حاضر ہوئی تھی حیات کی اس وقت بہت کمی تھی تو اس نے ڈائریک حضور علیہ اسلاد اسلام سے کہہ دیا کہ یہ نہیں چاہیے مجھے جو آپ کے منہ میں وہ چاہیے تو حضور علیہ السلاد اسلام نے اپنے مبارک منہ سے وہ جو منہ کے اندر موجود تھا لکما وہ نکال کے اس کو دے دیا اس نے کھا دیا جیسے ہی اس کے پیٹ کے اندر وہ لکما گیا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کے اندر سب سے زیادہ حیا والی عورت وہ بن گئی فرماتے ہیں جب بھی سوال کیا جاتا منع نہیں کرتے تھے جو بھی مانگ رہے اس کو اطا فرما رہے امام رسائی رحمت اللہ تلا نے یہ روایت کی اور ترمیدی شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے مشہور روایت ہے حضرت عثمان بن خنر رضی اللہ عنہ کہ ایک نہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اپنی بینائی کے لیے عرض کی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہو جائے عطا فرما دیں تو اس پر حضور الستاد اسلام نے ان کو دعا سکھائی مشہور الفاظ تو دوسرے ہیں یہاں پر تازی از مالکی رحمت اللہ علیہ تلاڑے نے دوسرے الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضر الستاد اسلام نے ان سے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو پھر دو رکعتیں ادا کرو اور یوں کہو اما محمد انی اسلو کا وہ اتوجہ نبی شی کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نبی الرحمہ جو رحمت والے نبی ہیں یا محمد جن یا رسول اللہ انی اتوجہ کا میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک مجھے میں مجھے شفا اطا فرما رابی کہتے ہیں فروچا وقت اباسوری وہ واپس آئے اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں یہ ٹھیک ہو چکی تھی یہ روایت رمیدی شریف کے اندر بھی ہے دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے اور صحیح سنک کے ساتھ مر بھی ہے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ طلب کرنے پر عالی دلیلوں میں سے ہے اور یہی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسال ظاہری کے بعد حضرت عثمان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سکھائی تھی اور ان کے زمانے میں بھی انہوں نے اس سے وسیلہ طلب کیا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال ظاہری کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا یہ حدیث مبارکہ تبارانی شریف کے اندر بھی ہے امام ہاسمی نے اس کو حسن قرار دیا امام منظری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے اور دیگر محققین نے تحقیق کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالے ظاہری کے بعد بھی صحابہ کا یہ معمول رہا کہ حضور علیہ السلاحت اسلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اسی زمن میں ایک اور روایت ہے کہ ابن ملعی ان کو یہ بیماری ہو گئی کہ اسقا ہو گیا تھا پیاس بہت لگا کرتی تھی تو انہوں نے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ آپ اسلام کی بارگاہ میں میرے عرض کریں تو حضور علیہ نے زمین سے ایک مٹی کی مٹھی دی اور اس میں اپنا مبارک روابے دہن ملا دیا اور آنے والے کو دے دیا وہ بڑا تاچو کے ساتھ دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہوا میں تو حضور علیہ السلاد کی بارگاہ میں دعا کے لیے یا شفا کے لیے آیا تھا یہ اٹھا کے مجھے مٹھی میں مٹی دے دیئے کہ جا کے میں ابن ملائب کو دے دوں اور اس کا ذہنیت ہے کہ شاید میں سے مزاق کیا گیا لیکن وہ برحال دے کے پوچھے اتنے ملائب کے پاس اور وہ بالکل اینڈ پر تھے وہ اعلی شفن بس انتہا ہو چکی تھی ان کی لیکن انہوں نے اس کو پانی مٹی کو پانی میں ڈال کے پی لیا فشفاہ اللہ اللہ نے ان کو شفاعتہ فرما دی وَرُوِيَ عَنَّا اِبْنَ مُلَعِبِينَ اصابه فبعث الى رسول اللہ صلی اللہ یہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے لعاب آب کے ذریعے آپ کے لقبے کے ذریعے شفا حاصل ہونے کا بیان ہے اگلی فصل جو قاضی آزمان کی رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا قبول ہونا کہ آپ جو دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا تھا آپ بعض دعائیں مسیلیحت کی بنیاد پر آپ کو منع فرما دیا گیا کہ یہ دعا آپ نہ کریں یہ دعا جو ہے اس کا اثر دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا ہو تو وہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جانتا ہے تو وہ منع فرما دیا باقی جو دعا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا اور جس کے خلاف آپ دعا کرتے جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں ہم پر. تو اس کے حق میں بھی اس کے خلاف بھی آپ کی دعا قبول ہوتی اور وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتا اس طرح کے واقعات کی زیادہ اللہ ہی تلالے اس فصل کے اندر بہت سارے ذکر کر ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ وہ ہادہ باب ان وسیع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے یہ باب بہت وسیع ہے بہت بڑا ہے ان میں سے کچھ یہاں پر ذکر کیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا کا قبول ہونا یہ دین کی ضروری باتوں میں سے ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوا کرتے تھے فرماتے ہیں على الجملة معلوم اور اب ایک بات سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی روایت کرتے ہیں جسے امام احمد نے اپنے مسند کے اندر روایت کیا ہے کہ حضور علیہ اللہ جب کسی شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی برکت فقط حاصل نہ ہو بلکہ کے اس کی اولاد بلکہ اولاد کی اولاد کو بھی حاصل ہوا کرتے ہیں فرماتے ہیں وقت <تصفيق> اور اب آگے واقعات ذکر کرتے ہیں اسی حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسلام مکہ پہنچے تو ان کی والدہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ بھی رکھتی ہیں یہ بارگاہ رسالت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر حاضر ہوئیں اس وقت حضرت انس رضی اللہ کہ یہ خاص بچہ آپ کے لیے غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اسی لیے آپ کا لگا بھی خادم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ کے خادم تھے جب بارگاہ رسالت میں ان کی والدہ لے کر حاضر ہوئی تو حضور علیہ اللہ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ عملہ اکثر و وردہو اے اللہ اس کے مال کو بھی کثیر کر اور اس کی اولاد کو بھی کثیر کر وہ فیم لہو فی ما اور جو کچھ تو اسے عطا فرمائے اس کے اندر برکت عطا فرما تو حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مال بہت زیادہ ہے کثیر حضر السلط اسلام نے دعا کی ہے تو میرا مال بہت کثیر ہے اور اولاد کے لیے دعا کی تھی تو کہتے ہیں کہ اولاد اتنی عطا کی ہے اتنی عطا کی ہے کہ اب تک سو بچوں کو تو میں خود دفنا چکا ہوں اتنی اولاد ہوئی کہ سو بچے کیونکہ عمر بھی بہت بڑی ہوئی عمر میں بھی ان کے لیے دعا کی تھی تو ان کی عمر بہت بڑی ہوئی تو اپنے ان کے سامنے ہی سو بچوں کا انتقال ہوا جس کے انہوں نے کہا کہ ان کو دفنا چکا ہوں فرماتے ہیں حدثنا ابو محمد التابي بقراءة عليه قال حدثنا أبو القاسم حاكم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المروسي قال حدثنا محمد بن جوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبل أسود قال حدثنا حرمج قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس الذين الله تعالى عنه قال قالت امي يا رسول الله خادمك انس ادعوا الله له قال اللهم اكف ما له وبلده وبارك له فيما اعطيته ومن روايه اكريمت قال انس فوالله إن مالي كثير وان ولدي وولد ولدي ليعاد اليوم على نحو المياه یعنی میری اولاد اور اولاد کی اولاد اب ترکی ہیں ولد صحاب اردوان میں سے سب سے مال والے تھے سب سے بڑھ کر آپ کے پاس مال موجود تھا اور اللہ تبارک تعالی نے مال میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی لیکن یہ جو برکت عطا ہوئی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی تو اتنا مال آپ کے پاس موجود تھا کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو چار آپ کی ازواج تھیں ان میں سے ہر ایک کو اسی اسی ہزار دینار ملے تھے سونے کے سکے اور ایک خاتون جن کا جن سے آپ کا معاملہ یعنی زندگی میں طلاق دیتی تھی تو اس سے جو ہوئی تھی اس کو بھی اسی ہزار دینار سے زیادہ دیے تھے یہ اس کے علاوہ کہ جو آپ زندگی کے اندر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے ہزاروں چیزیں دیا کرتے تھے اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا تھا کہ انتقال کے بعد صرف آپ کے اخبار کو اتنا ملا تھا تو دیگر براسا کو الگ ملا ہوگا اور فرماتے ہیں کہ جو دعا حضر الاستاذ استعمان کو دی تھی فرماتے ہیں کہ فل و حجرا کہ اگر میں کوئی پتھر اٹھاؤں تو اس میں بھی مجھے امید ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے سونا نکلے گا تو حضر الاستاذ استعمان نے دعا دی ہے تو پتھر بھی اٹھاؤں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے نیچے سے سونا نکلے گا فرماتے ہیں و من هو دعاه لي عبد الرحمن بن عوف بالبركه قال عبد الرحمن الف اربان قلعہ کے مطابق اسی اَسی ہزار دینار دیے گئے ان کے ہر ایک کو اور ایک روایت کے مطابق ایک ایک لاکھ دیے گئے قیلہ بنسول حد اشدی مرود ہی اڈا نیفی و ضمانین الفن و اوسا بین الفن بحقاتی ول اویمتی زندگی میں بہت زیادہ خرچ کرنے کے بعد صدقہ دینے کے بعد بھی آپ نے پچاس ہزار درہم یا دینار اپنے انتقال کے بعد صدقے کی وصیت کی بھی تھی آد کا یومن فراطین ایک دن کے اندر آپ نے تیس غلاموں کو آزاد کیا و تصد کا کہ پورے کا پورا قافلہ ایک مرتبہ آپ نے صدقہ کیا جس میں سات سو اونٹ تھے اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کے پر جو سامان تھا وہ سارا کا سارا آپ نے صدقہ کیا واردت علی تحبیل کلین فد کا بھی ماں اڑی ہا وقتا یو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے حکومت کی دعا کی تھی تو اللہ تبارک وطر نے آپ کو خلافت عطا فرمائی حضرت بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے حضرت وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا کرے تو اللہ تبارک وطار نے دعواد بنا دیے جو دعا کرتے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت فرما عزت اتا فرما اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کی برکت تھی کہ حضرت عمر جب سے اسلام لے کر آئے ہیں اس وقت سے ہم عزت والے ہی ہیں ہم مضبوط ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں فرماتے ہیں وَدعا قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ما ظلنا عزۃ منذ اسلم عمر ایک اور باقیا قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ علیہ نکل فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر لوگوں کو سخت پیاس پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ کے کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ دعا کریں حضور علیہ الصلوۃ نے دعا کی تو بادل घिर کر آئے اور اتنے برسے کہ ہر ایک کی حاجت پوری ہو گئی اور جیسے ہی حاجت پوری ہوئی تو وہ بادل واپس چلے گئے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہم بارک له فی شعره اے اللہ ان کے و میں بھی برکت عطا فرما اور ان کے جلد کے اندر ان کے چہرے میں بھی برکت عطا فرما تو ان کا انتقال ہوا ستر سال کی عمر میں حضرت بقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ستر سال کی عمر میں ہوا لیکن دعوی کہتے ہیں کہ جب ہم کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پندرہ سال کا کوئی نوجوان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت تھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے چہرے کو کامیابی دے اور ان کی بالوں اور چہرے کے اندر برکت عطا فرما فرما فرماتے افلاح و باریک لبوفی شارہ بشری فماتا و ابنو سب عنتن و ابن, سنتن, ابن خمسة عشر سنتن اسی طرح حضرت نابغہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کے منہ کو سلامت رکھ ان کا منہ سلامت رہے ان کے دانت نہ ٹوٹے تو فرماتے فما سقطت لہو سن کے ان کے دانت نہیں ٹوٹتے تھے اور اگر کبھی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد بھی فوراً ان کا دوسرا دانت آ جایا کرتا تھا ایک سو بیس سال اور ایک روایت کے مطابق اس سے بڑی عمر ہوئی لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے دانت موجود تھے نا فی روایتی یعنی جب حضور اسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ ان کے دانت سلامت رہیں منہ میں دانت ٹوٹے نہ نتیجہ یہ یعنی نکلا کہ دانت کے اعتبار سے سب سے خوبصورت یہ تھے ادھر له سند نبت لہو اخرا و حضرت ابن عباس علی اللہ تعالی عنہما کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ فکیل اے اللہ ان کو دین کے اندر سمجھداری فقحت طافر اور تعویل ان کو قران کی تفسیر سکھا تعویل عطا فرما نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت فقط 13 سال کے تھے بالغ بھی ابھی نہیں ہوئے تھے حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور بہت کم روایتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست نہیں بعض کے مطابق چار بعض کے مطابق 10 بعض کے مطابق 12 اور علامہ آبی سندی رحمت اللہ تعلق کی تحقیق کے مطابق ستر سے زیادہ حدیثیں سنی لیکن بہت زیادہ نہیں سنی دیگر صحابہ اکرام علی ہردوان سے سنتے روایتیں حاصل کرتے علم حاصل کرتے نتیجہ یہ نکلا کہ ان صحابہ میں سے شمار ہونے لگے جو سب سے زیادہ روایتیں کرنے والوں میں سے ہے تو علم حاصل کرتے رہے نتیجہ یہ نکلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان کو شبر امت کہا جاتا ہے حبر امت کا مطلب امت کا بہت بڑا عالم اور ان کو ترجمان کہا جاتا ہے یعنی قرآن کی تفصیل کرنے والا اور قرآن کے معانی کو بیان کرنے والا حالانکہ چھوٹی عمر تھی لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے صحابہ میں یہ ممتاز مقام عطا فرمایا فرماتے ہیں ابا فکی حف الدین و علیم تعویل فصمی بعد الحبر وترجمان القران حضرت عبد الله بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جب بھی سودا کریں تو اس کے اندر برکت عطا فرمائے نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی چیز خریدتے تھے تو ان کو اس کے اندر فائدہ ہوتا تھا نفع ہوتا تھا اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے برکت کی دعا کی تو ان کے پاس مال کے تھیلے کے تھیلے تھے اور حضرت اروا بن اب الجاد کے لیے دعا کی تو یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ بھی میں کھڑا ہوتا تھا وہاں سے فائدہ لے کر آتا تھا حتیٰ کہ کناسا کے مقام پہ کھڑا ہوتا تو وہاں سے بعض اوقات چالیس ہزار دونوں میں فائدہ لے کر لوٹا کرتا تھا اربح اربعین الفا یہ جو عربہ بن عبالجاد ہیں ان کو حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا دی تو امام بخاری رحمت اللہ تلع علیہ فرماتے ہیں اس حضیث پاک کے اندر کہ حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ تھی کہ اگر یہ مٹی بھی خریدتے تو اس کے اندر نفع ہوتا مٹی بھی خریدیں گے تو اس میں نفع ہی ملے گا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدیثِهِ فقانہ لविष्टر التراب ربیح فيه ورویا مثل هذا لغرقدت ايضا اگے مزید کچھ واقعات اور اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی اونٹنی نکل کے چلی گئی تو اپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو ہوا کے بغولے یعنی بڑے بڑے ہوا کے بغولے جو بنتے ہیں وہ آئے اور اس اونٹنی کو گھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے آئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے بارگاہ کے سالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ یہ اسلام قبول کر لیں حضر اللہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو گرمی سردی سے بچا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں سردی کے کپڑے اور سردی میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے لیکن نہ گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعال کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو بھوک کی تکلیف نہ پہنچے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب سے دعا کی فما جعت تو اس کے بعد بھوک کی تکلیف نہیں پہنچی وَنَدَت لَهُ صلى الله عليه وسلم الناقه فدعا فجاءه بها إعصار ريح حتى ردها عليه ودعا لي امي ابي هريره فاسلمت ودعا علي ان يغفل حر والقر فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب ولا يصيبه حر ولا برد ودعا لفاطمه ابنته الله اللہ یجیعہ قالت فما جعت بعد حضرت تفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی قوم کی طرف لوٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم نویر لہو اے اللہ اس کو نور عطا فرمائے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمکنے لگا تو حضور عب اسلام نے اللہ کی بارگاہ میں بارگاہرف کی کہ اللہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب یہ اپنی قوم کی طرف لوٹیں گے تو قوم کی روشنی دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کو تو برف ہو گیا ہے ان کو سفید داغ پڑ گئے ہیں تو اللہ تبارک تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ جو نور آنکھوں کے درمیان چمک رہا تھا اس کو ان کے کوڑے کے اندر منتقل کر دیا کہ کوڑے کا جو انہیں ان کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا تھا اس ہنٹر کے ایک حصے کے اندر وہ نور چمکنے لگا فَقَانَ يُبِيءُ فِي اللَّيْلَةِ مُغْرِمَةِ کے ساتھ اندھیری ذات کے اندر بھی وہ چمکا کرتا تھا اور نتیجہ یہ نقلال کہ حضرت تفیل بن امر کو صاحب النور یا ذن نور یعنی نور بارا کہا جاتا وَسَأَلَهُ التُفَيْرُ بُنُ اَمْرٍ آیَةٍ لِلْقَوْمِ فَقَالَ اللَّهُمَّا نَوِّرْ له فن ہی فقار یاد اسلام کی ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے کسی کے خلاف دعا کی جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ وہ قبول ہوئی اور وہ سامنے والے پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے پھر اگر ان کے نصیب میں ہدایت تھی تو بارگائے سلط میں حاضر ہوئے اور حضور السطان نے جب ان کے لیے دعا کی تو پھر وہ مصیبت پریشانی دور ہو گئی فرماتے ہو دعا مدر, فدعا لهم کہ مدر کے اوپر قبیلہ مدر کے اوپر ان کے خلاف دعا کی تو نتیجہ انکلا کے, کے ان پر قحط پڑ گیا یہاں تک کہ قریش بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ سے شفقت کی التجا کی آپ نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک واد نے پانی عطا فرمایا بارش عطا فرمائی اسی طرح کس ایران کے شہنشاہ نے بادشاہ نے دلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خط کو چاک کیا تھا کتنا اوز بلّہ ٹکڑے کر دیے تھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی تو اس وقت جو کسرا تھا وہ اپنے عروج پر تھا اور اس نے رومی سنتنت کو جو ہے وہ شکست دی تھی اور دنیا میں اس کا کوئی مقابل موجود نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کلمات کا اثر واضح ہوا بالکل ظاہر ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد کسرا کی حکومت کا نام و نشان رکھنے کا اللہ نے ٹکڑے کر دیا کسرا مسجد کا کتاب کمباہ ودا بقیت ریاست وبی کام اصر ایک شخص کو دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے مسلم شریف کے جیسے مبارک ہے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے تو حضرت ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا جھوٹ بولا سیدھے یعنی اس میں جھوٹ کے الفاظ تو نہیں ہے سے غلط بیانی کی کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا لا استطیو مجھے اس کی استطاعت نہیں تو حضرت اسلام نے فرمایا کہ لا استعمال اب تو اس کی استطاعت ہی نہ رکھے نتیجہ نکلا کہ اس کا وہ ہاتھ منہ کی طرف اٹھتا ہی نہیں تھا سیدھا نہیں کرتا تھا وقال يأكل فقال لا فقال لا فلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی برکت اسلام کے صدقے میں ہماری ظاہری بیماری اور باطنی بیماریاں اللہ تبارک وطلا دور فرمائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم